بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران سب کو شموسین سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شری میں صدارت نمبر 594 سو 236 ہے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 اس سلسلے میں الماشاخ ترقت کے جو بزرگ ہیں صوفی بزرگ حضرات ہیں انہوں نے جو ہے فقالو ہو انہوں نے کہا ہے مشاخ ترکت نے اسلام کو انہوں نے کہا جب مشائخ ترکت نے جو ہے السلام کو جب بندے کے صفات کے طور پر بیان کریں مشاک نے کہا ہے اس السلام کے بارے میں الرماتی مشاع ترکت نے جو ہے اس السلام کو جب بندے کے صفات کے طور پر بیان کریں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 اس کا یہ جو ہم نے ماننا کیا ہے کہ حرکم کی مخالفات شرع شریعت کی کسی بھی کی مخالفت کرنے سے والا لنوال جاری ہو شری ہر لحاظ سے وہ محفوظ ہو اور حرکم کے عیوب سے خواہ جاری بات باطنی ہو اس سے دور ہو بری ہو بھانج محفوظ بچہ ہو تو اس کی دلیل یہ قرآنات ہیں اللہ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرمایا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 اور اللہ کی سچی بندگی کے اللہ سب کو توفیعت اہمی